يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انك حمید مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بار آتینا فل دنیا حسن و فل آخر حسن تم و قنا ادا بنار ربنا آتی نا ملد ان کا رحم و حلنا من, من امرینا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین حسبنا الله و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج سولہ فروری دوہزار پچیس کو سنڈے کے دن ہماری قرآن کلاس نمبر 209 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے پچھلی دفعہ قرآن کلاس نمبر 208 کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 21 پر جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انسانی شکل میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو بشارت دی ایک بچے کی جو موجزانہ طور پر پیش ہوگا اور اللہ کا پیغام دیا کہ ہم آپ کو اور آپ کے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہاں پر آیت نمبر 21 ون کنکلوڈ ہوئی تھی آج انشاء شاء اللہ تعالی اس سے آگے ہم چلیں گے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہملت ہو تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئی حاملہ ہو گئی یعنی کہ حضرت عیسیب نے مریم کو مرزانہ طور پر اللہ تعالی نے روح پھونک کر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے رحم مادر میں ایک جنیم کی شکل میں رکھ دیا پھر اس کے بعد انہوں نے نو مہینے کا پیریڈ گزارا جو ایک نیچرل پروسیس ہے فن تب ازت بہی تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایک عورت کو تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھیں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی تو آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیز القا کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں دونوں ماں بیٹا یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگنیٹ فارم میں تشریف لے گئی اور اللہ تعالی نے ان کے لیے موجانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی نو مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے ظاہر ایک کھجور کے اندر دو روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں اور تازہ کھجوریں اللہ تعالی کی طرف سے اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نو مہینے کے لیے بہا دیا گیا جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی اس کا ذکر ہے فاجا خود جی ضر نخلا پس وہ جو پریگنسی کا درد تھا وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس این ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دیں یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا بہرل ایک غیر معمولی چیز ہے تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا قالت انہوں نے ارض کیا اللہ کے حضور یا لیتنی مت متو قبل حاضا اکاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی واکوم تو نسیم منسیا اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جب علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں تو آپ کی تو خوشی کی امتحان ہی ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال انسان انسان ہے انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کے کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی نسیم منسیا۔ اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی بھولی بسری ہو جاتی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہمیں اگر حضرت جبریل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی انہوں نے مذاق اڑانا تھا اور وہ جینون ہوتا گیمن سرکمس میں لیکن اس کا جواب کیا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرل انسان ہے اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے ان میں سے کئی اصحاب غزب عہد میں چھوڑ کر چلے گئے اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا اور دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عال عمران میں ان کی معافی کی اناؤسمنٹ بھی کر دی لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانسار لوگ نبیر اسلام کو چھوڑ جائیں کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے کچھ چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا یہ بھی بشری تقاضا تھا یہ ہو سکتا ہے یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا تو میں خاک کا ذرہ ہوتا میں اپنی جان نشاور کر دیتا جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں انہوں نے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے تو یہ جذباتی بات ہے پریکٹیکلی انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا انسان انسان ہے جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالی نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی فنا داہ منتھ تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا کسی اونچی جگہ پر ہوں گی نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا اس نے ان کو پکار کر بشارت دی اللہ تحزنی کے مت غم کھاؤ قد جعل ربو کی تہ کی سریہ بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی روان کر دی ہے اب یہ مرزانہ طور پر ڈھارس تھی اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی ظاہر ان کے لیے پریگنینسی میں موومینٹ کرنا بھی مشکل تھا اور دیکھے دوسرا مورزہ یہ ظاہر ہوا وہ کی بے جی نخلا اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا اس کو اپنی طرف हلاؤ. اب مجھے بتایا بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا تو عورت کیسے ہلا گی بس مرزانہ طور پر تھا بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے ہلکا سا اسے ہلایا کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے مرزانہ طور پر ہوا تی کی روتا بن جنی تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کرتے گا این ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا اس پہ کھجوریں لگ گی, اسی وقت موزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے اب دو تفاسیر کی گئی ہیں ایک تفسیر جو قرآن میں فٹن ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نہیں کہا بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے کلام کیا ان کی گود میں لیکن یہ دور کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی نو مہینے کے بعد وہ نو مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگنٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی تو اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے اور یہ درخت کا تنہ آپ بس اسے تھوڑا سا ہلا ہاتھ لگانے کی دیر ہے آپ کے اوپر پکی بھی کھجورے گریں گی جو ایک پرفیکٹ غذا ہے پانی بھی اور کھجورے بھی فکولی وشربی تو کھاؤ اور پیو اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے وہ کری اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو کس کے ذریعے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ مرزانہ پیدائش ہے وجیح فدنیا و الآخر و من المقربین اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے ماں کو چھوڑتے ہیں آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے انسان نہیں بلی کا بچہ دیکھ لیں مرغی کا چوزا دیکھ لیں ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھ دیا تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر فائما تارا مل بشری احدا اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو کوئی آدمی نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو اور ظاہر وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا کیا چکر ہے تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے فکلی انی نظر تو لحمانی تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے فلن او کلی مل تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی اب یہ حیران کن بات ہے یہ بات کس طرح کی جائے گی اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے یہ الفاظ کیوں آئے فقولی تو تم نے کہنا ہے یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے اسنا لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک سیٹ ہے سیدنا زکری علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی تین راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی یہاں پر اللہ تعالی نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا یعنی اشارے سے کہنا زمانے میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا اس شریعت میں حرام ہے میں نے اپنے رب کے لیے منت کا روزہ رکھا ہے تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی اب ظاہر اس کے بعد اگلا حکم جو اس میں لکھا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگلا اشارہ بھی ملا کہ اب اس بچے کو لے کر ان پادریوں کے پاس یعنی کہ یہودیوں کے مولویوں کے پاس جاؤ یہ اس سے بڑا امتحان تھا جو اکیلے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی اب پریکٹیکلی وہ لمحہ آ گیا تو وہ ایک مشکل صورتحال تھی ان کے لیے فاطت بھی قمہ تحملو۔ تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں گود میں بچہ اٹھایا میں اب قوم نے تو مریم کو ایک ئیڈیل پرسنٹی کے طور پر دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیکل سلمانی کے لیے وقف ہے ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ سولہ سال کی بچی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر آ گئی ہے تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں بات ہی کرنی تھی یہ نیچرل تھا اور وہی وہ ہوا آلو تو وہ علم بولے یہودی پریسٹ یا مریم اے مریم قد جی شعی الفری بے شک تو بہت ہی برا کام کیا بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتے ڈائریکٹ انہوں نے فتوا لگانا شروع کر دیا حالانکہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں سیدہ مریم کا ایک کریکٹر تھا انہوں نے ڈائریکٹ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا الزامات لگا کر پھر پوچھا اس کی بجائے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ یہ بچہ کس کیا ہو سکتا ہے کسی کا بچہ اٹھایا ہو لیکن انہوں نے خود ہی زیوم کر لیا اگرچہ وہ زمش کی درست تھی لیکن میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں یا <سؤال> اختہارون اے ہارون کی بہن ما کان ابو کم راسو ان نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا وہ ماں کانت ام کی بغیا اور نہ تیری ماں کوئی بدچلن عورت تھی یعنی تو, تو نیک ماں باپ کی اولاد ہے تیرا باپ پیغمبر تھا عمران اور تیری ماں بھی نیک عورت اور تیرا بھائی ہارون وہ بھی کوئی شریف و نفس انسان ہوگا اس کی طرف منسوب کیا اس کریکٹر میں تیرا کریکٹر نہیں بیٹھتا اب یہاں پر جو آیا یا اختتا ہارون تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اللہ کے زمانے میں بھی آج تک کرسچنز کرتے ہیں ماربری امینوئل جو کرسچن آرتوڈاکس ہے ایک پریسٹ اسٹریلیا میں اس نے قرآن پر اسلام پر پانچ اعتراضات کیے تھے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی ریپلائی ٹو کرسچن بشپ ماربری امینوئل پانچ بلیمز اس نے لگائے تھے میں نے جواب دیا تھا ایک یہ ہے کہ جی ہارون علیہ السلام اور علیہ اسلام میں تو ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تو سیدہ مریم ہارون کی بہن کیسے ہو گئی یہ تو ہسٹوریکل مسٹیک ہے قرآن میں انہوں نے بھی پادریوں کی طرح ایزیوم کر لیا کہ قرآن کو یہ زمانی ترتیب ہی نہیں پتا حالانکہ قرآن حکیم میں سورہ عال عمران میں سورت الماعیدہ میں انبیاء کی زمانی ترتیب کا بھی ذکر ہوا ہے سورت الحدید میں بھی کئی جگہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم اسلام کو پھر ان کی اولاد میں سے اسحاق اور ان کی اولاد کو پیغمبری عطا فرمائی اور پے در پے رسول آتے رہے یہاں تک کہ ایسی نے مریم کو ہم نے بھیجا اور اس میں موس علی اسلام ہارون اسلام کا بھی ذکر ہے قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں ہے تو قرآن تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا نا کہ اس سے مراد وہ ہارون لیا جاتا جو موس علیہ اسلام کے بڑے بھائی تھے قرآن تو خود کہہ ہے کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے دو نمبری کرتے ہیں یہ آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کو تو ہسٹری کا نہیں پتا دوسری جگہ سے آیات اٹھائے قرآن تو خود بتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نجران گیا تھا وہاں تھے اور وہی تھے جو بعد میں آئے بھی تھے مباہلے کے لیے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارون کی بہن مریم کیسے ہو گئی ان کے درمیان تو ایک ہزار سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا تو نبی الاسلام نے کہا کہ تم نے ان کو کہہ دینا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کے نام کے اوپر نام رکھے تو اتنا تو تم کامن سینس یوز کر سکتے تھے کہ یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد موس علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے تو اس چیز کی وہ پلی لیتے ہیں بھائی یہ پلی لی جائے تو تم بھی مانتے ہو کہ دونوں کے والد عمران ہیں تو کیا تم بھی ایک زمانہ مان رہے ہو ان کا نہیں تو وہ, وہی جواب دیں گے جو نبی اسلام نے دیا کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے نیک بندوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے اور وہ لیگیسی اس امت میں بھی چلی ہے ہم لوگ بھی پریفر کرتے ہیں کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ نبی الاسلام کی طرف نسبت ہے مسلمان ابراہیم بھی رکھتے ہیں موسا بھی رکھتے ہیں عیسا بھی رکھتے ہیں الحمد تو بنی اسرائیل میں بھی یہ طریقہ تھا کہ نبیوں اور نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھے جاتے تھے تو نبی الاسلام نے کہا کہ تم نے کہہ دینا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ سیدہ مریم کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا یہاں ہارون سے مراد موس علیہ اسلام کے بھائی نہیں ہے بعض علماء نے اس کا کمزور جواب دیا کہ یا اختہ ہارون سے مراد اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر ہوا پیغمبر کے کیس میں لوت کے بھائیوں نے نوح کے بھائیوں نے یعنی اس قوم میں سے ہی پیغمبر ہوتا ہے تو بھائی کے رشتے سے بات کی جاتی ہے اگرچہ وہ فرق تو ہے امتی کا اور پیغمبر کا تو یہاں بھائی سے مراد یہ ہے کہ سیدہ مریم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اس وجہ سے یا اختہ ہارون کہا گیا لیکن وہ اپنے زمانے کے لیے تو درست ہے قرآن میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اولاد میں ہو اس کے لیے بھی کہا جائے کہ ہارون کے بھائیوں میں سے یا موسا کے بھائیوں میں سے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ کمزور جواب ہے جواب وہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کا جواب دیا تھا لیکن چونکہ ان کو اس طریقے سے حدیث کا نالج نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ المصنف ابن اب شہبہ میں ایک روایت موجود ہے اور روایت کون سی بیان کی جو مسلم شریف میں ہے انہیں نہیں پتا تھا یہ صحیح مسلم ہے تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ مصنفہ سے تو ضرورت ہی نہیں وہ روایت مسلم شریف میں ہے جو مے اسٹریم کی چھ کتابوں میں آتی ہے تو مصنف تک تو ہم تب پہنچیں گے جب یہاں ہمیں کوئی دلیل نہ ملے تو سیم حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو اس مسئلے کو کلیئر کر دیتی ہے کہ یا اختتا ہارون سے مراد یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے نام پر مریم سلام اللہ علیہ کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا البتہ ہماری ایک ماں ہے سیدہ صفیہ ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے غزب خیبر کے موقع پر وہ لونڈی بنا کر لائی گئیں یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی پہمبروں کی اولاد میں سے تو سابق رام نے پھر مشورہ دیا کہ ان کو آپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ پیغمبر کی اولاد میں سے تو ان کی دلجوئی بھی ہوگی کوئی عام عورت نہیں ہے تو نبی الاسلام نے اتنی دلجوئی فرمائی کہ سیدہ صفیہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ان کا حق مہر ٹھہرا اور انہیں اپنے عقد میں لے لیا نکاح کر کے بجائے لونڈی بنانے کے مزید پروٹوکول دیا ان کی وہ غلامی بھی ختم کر دی اور انہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لیا اور ہماری ماں بن گئی سیدہ صفیہ بنتے ہوئی بن اختب ہوئی ابن اختب یہ یہودی سردار تھا جو مارا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پر سیدہ سفیا کی ڈھارس بندائی یہ نان مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ وہ عورت جس کا باپ بھائی رشتے دار ایک دن میں قتل ہوئے ہو وہ عورت اسی دن کس طریقے سے کسی ایسے شخص کے عقت میں جا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے قتل ہوئے یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا نہیں ہے وہ احادیث موجود ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ آپ آخری پیغمبر کی بیوی بننے والی ہے تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو رسول اللہ کی طرف کر دیا تھا اگرچہ اس دن ان کا باپ قتل ہوا ہوا تھا باقی رشتہ دار قتل ہوئے ہوئے تھے پھر بھی نبی اسلام کی طرف مائل ہوئی اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی اسلام کی وہ زوجہ بن گئی اور ان کا قد چھوٹا تھا اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتی تھی تو نبی اسلام نے اپنے مبارک گھٹنے کو رکھا اور اس پہ پاؤں رکھ کے وہ اونٹ پر سوار ہوئی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اسلام اپنی بیویوں کو کتنا پروٹوکول دیتے تھے اور اپنے پیچھے سوار کیا کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی کہ جی وہ موٹر بائک کے پیچھے ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھنا یہ عجیب پھر بڑے اس نے عجیب و غریب غلیز قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے یہ تو سنت ہے اونٹ کے اوپر سیدہ صفیہ رسول کے پیچھے اسی حالت میں بیٹھی تھی کہ ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ٹانگ ادھر کر کے اور نبیر اسلام کو پکڑ کر وہ بیٹھی تھی تو یہ تو سنت ہے اور یہ زیادہ سیف طریقہ ہے گاؤں کے لوگ آپ نے دیکھا ہے بوڑھی عورتوں کو جب لے کر چلتے ہیں تو وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف نہیں کرتے گرنے کے چانس ہوتے ہیں ایک ٹانگ اس طرف اور ایک ٹانگ اس طرف اس میں چانس نہیں ہوتے اس طریقے سے سواری پر بیٹھنا ہماری ماں کی سنت ہے سیدہ صفیہ کی پھر ایچ ایس کی طرف سے یہ بھی اعتراض ہوا تھا کہ ان کی تو عدت پوری نہیں ہوئی بھی تھی تو وہ بھی میں نے بخاری مسلم سے بتایا تھا کہ جو لونڈی بن کر آتی ہے تو اس کی عدت ایک دفعہ حیز کا آنا ہے اور پاک ہو جانا ہے اور وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس کے بعد ہی وہ نبی اسلام کے عقد میں آئی تھی تو یہ ساری چیزیں لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں میں نے ساتھ ساتھ اس کا جواب دے دیا کیونکہ یا اختہارون سے سیدہ صفیہ کا ذکر خیر بھی آ گیا الحمد سلام اللہ علیحا اب جب ان پادریوں نے یہ بات کی نا کہ نہ تو تیرا باپ کوئی بدکار تھا نہ ماں بدکار تھی اور ہارون کی تو بہن ہے اور کام تیرے یہ ہے تو سیدہ مریم کو تو پہلے ہی تھی کہ آپ نے نہیں بولنا اور کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے اور مزید جو گائیڈ لائنس تھی وہ یہ تھی فارت الی تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کیونکہ بول تو نہیں سکتی تھی اب یہ تو ان مولویوں کا مزید مزاق اڑانا تھا کہ دیکھو ایک سیریس بات پوچھ رہے ہیں اس نے روزہ بھی آج کے دن رکھا ہے اور اوپر سے ہمارا مزاق اڑا رہی ہے پالو کئی فانو کلینک مہ دی سبیا انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ اس وقت گود میں ہے چھوٹا کم سن بچہ ہے شیرخار نیو بورن بی ہے اتنا چھوٹا بھی تو بول ہی نہیں سکتا تو اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اس سے پوچھے تو یہ کیسے بولے گا بس اس کے بعد سیدہ مریم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب بول پڑے ہیں عیسا مریم اور یہ سعید عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے عیسیٰ علیہ اسلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یقین کریں ان کی پیدائش موجزہ ان کا بچپن میں بولنا موجزہ ان کا وہ وہ مرزات دکھانا جو خدائی کام ہے مردوں کو زندہ کرنا مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا جو اندھے ہیں انہیں شفا دینا اللہ کی عزت سے کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ اور سب سے بڑھ کر کئی سو سال سے دوزار سال ہو چکے ہیں ابھی تک اب پتہ نہیں کتنے اور گزرنے آسمانوں پر زندہ رہنا موجزہ اور دوبارہ اترنا موجودہ تو موجودہ ہی موجودہ ہے ای ابن نے مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر انسانیت میں کسی کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہو کہ اللہ نے ازمائش بنا دیا لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے بندے تھے اور دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے کال ان اللہ۔ تو بچہ بول پڑا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں پہلی بات اللہ کا بندہ کتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل وجا نی نبی اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے. یعنی مبوس بھی ہو گئے چھوٹی عمر میں ویسے تو عمر چالیس سال کی عمر میں انبیاء کو مبوس کیا جاتا ہے میچورٹی کی ایج میں السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے اللہ کی حفاظت میں تھے لیکن مبوس چالیس سال کی عمر میں اور یہاں پر نیو بورن بیبی مبوس بھی ہو گئے اور گفتگو کر رہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی چلا جاؤں تو جناب آپ رومن امپائر جو بت پرست تھے ان کی حکومت میں اگر بادشاہت تھی تو عیسے نے مریم کی تھی لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے جس شہر میں چلے جاتے تھے ہزاروں کا مجمع لگ جاتا تھا لوگ اپنے مریضوں کو لے کے آتے تھے تو جس طرف چلا جاؤں مبارک ہوں میں کوڑ کے مریض ہیں ہاتھ بیڑا ٹھیک ہو گئے نہ آئے ہیں ہاتھ بیڑا ٹھیک ہو گئے اتنے بڑے بڑے ذات اور بیسیکلی یہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے سیدنا عیسا ابن مریم اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو بے وفائیاں کی ہیں نہ حق انہیں قتل کیا انہیں تکلیف دی تو اب میں ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ایسا مسلط کروں گا کہ وہ قیامت تک چلے گا دوری علیہم ذل وسکنا و با بولا بن اللہ ان کے اوپر ذلت مسکنت اور اللہ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے بلکہ یہاں تک آیا قرآن میں کہ تاریخ میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کرتے رہیں گے ہٹلر کی شکل میں عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی روش نہیں چھوڑی یہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر آیا ہے مسلمانوں کی طرف ورنا انبیاء کرام رسول آتے تھے کافروں کی طرف وہاں تو عذاب سمجھ آتی ہے کہ نور اسلام کو ماننے والے مسلمان نہ ماننے والے کافر عیسیٰ نے مریم یہودی النسل نسل ہے بری اسرائیل ہے آئے کس کی طرف ہے مسلمانوں کی طرف یہودی تو مسلمان تھے اس وقت تک لیکن ان مولویوں نے پادریوں نے مولوی اس لیے کہ مسلمانوں کے تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے کہ حرام خوریاں چھوڑو وہ آپ مریم مقدس فلم دیکھیں اور ایک اور فلم ہے یسو مسیح کے اوپر وہ بھی کئی اقصاد کے اوپر ہے ایران والوں نے بنائی ہے اس میں آپ یہ منظر دیکھیں گے وہ جہاں جاتے ہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پھر بیت المقدس میں جب نے مریم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جناب سودی لین دین ہو رہا ہے مسجد کو بازار بنایا تو ان کی حمید جاگ اٹھتی ہے وہ سب کی ٹیبل اکھاڑ کے پرے پھینکتے ہیں ہر چیز تتر بتر کر دیتے ہیں اللہ کی حمید کی وجہ سے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر وہ توحید کا خطبہ دیتے کہ تم ابراہیم کے ماننے والے ہو ابراہیم تو یہ کچھ نہیں کرتے تھے ابراہیم کا نام بیچ رہے ہو تم اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے بابے اور یہ ہے پچیس سال کا نوجوان کہاں سے وہ دعوت قبول کرے ان کے قتل کے فتوے جاری کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا کیونکہ عیسیٰ نے مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے کسی بھی بنی اسرائیل کے یہودی کو یعنی کہ اس وقت کے مسلمان کو شک بھی نہیں رہا اس بات میں کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں سب نے اتنے بڑے مورزاد دیکھ لیے کوئی انسان کار ہی نہیں سکتا مردوں کو زندہ کرنا یہ تو وہ مورزا ہے جو بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہوا تھا یہ مورزہ تو ابراہیم کے پاس نہیں تھا کوئی شک نہیں تھا اس کے باوجود دیکھیے صرف بارہ بندوں نے حضرت عیسیٰ نے مریم کی دعوت کو قبول کیا یہودیوں نے دعوت قبول نہیں کی دشمنوں کے ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے قیامت کے دن تک کے لیے اور وہ مسلط ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا غصہ یہودیوں کے اوپر ہے نا کافروں میں اتنا نہیں ہے. ہے تو یہ بھی کافر لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ دیکھے یہ مورزا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیرخوار بچہ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی بنایا ہے مجھے با برکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں وہ اوسانی اور مجھے وسیعت کر دی ہے اس بات کی بس کے نماز ادا کرتے رہو نماز کا ذکر ہر جگہ آتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنے آپ کو نماز سے بے نیاز نہیں کر سکتا وہ اور اللہ کی رام میں صدقہ اور خیرات کرنے کا زکات دینے کا ماں تم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہ نماز پڑھتا رہوں اللہ کی رام میں خرچ کرتا رہوں ایک دن کی نماز نہیں ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی کروں یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے برم بالی داتی اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا پیغمبر ہے لیکن خدمت کر رہا ہے ماں کی کیوں اس ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس بچے کی خاطر کتنی باتیں سنی ہیں اور پریگنسی کی تکلیف اپنی عفت اور اس مسٹیک پہ لگا لی لوگوں نے باتیں کی یج آئن جبارن شقیہ اور مجھے سخت طبیعت کا نہیں بنایا نہ بدبخت بنایا یعنی میں نرم مزاج ہوں اپنی ماں کے ساتھ بھی اس میں سلو کرنے والا اور وام الناس کے ساتھ بھی وسلام و اور سلامتی ہو مجھ پر یوما ولید تو اس دن جس دن میں پیدا ہوا وہ یوما امو اور اس دن جب میں الٹیمیٹلی مروں گا یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ہے اس کے بعد شادی بھی کریں گے فوت بھی ہوں گے اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں اولاد بھی ہوگی و یوم اب آسو اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تینوں مواقع پر مجھے اللہ تعالی کی سلامتی نصیب ہو دیکھیں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد صحیح مسلم میں یہ دعا سکھا دی ہے اللہم انت سلام و منک السلام, السلام تبارک یاد الجلال ولی کرام جنت میں بھی جب آپ نے جانا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں اور جنتیوں کا کلام بھی ہوگا آپس میں السلام علیکم یہ بھی قرآن میں آیا سورہ یونس میں اور دنیا میں مشروع کر دیا کہ آپ نے ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے بخاری مسلم میں کتنی حادیث ہے تو یہ دین سراپا سلامتی ہے مسلمانوں کے کلچر میں السلام و کم سے زیادہ بولی جانے والی چیز کوئی نہیں ہے اور دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود چاہے پریکٹسنگ مسلمان ہو نان پریکٹسنگ ہو فون پہ آپس میں ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے مسلمانوں کے پاس کہ یہ وہ طریقہ ہے جو مسلمانوں نے اتنی کمزوریوں کے باوجود نہیں چھوڑا کہ السلام علیکم سے بات شروع کرتے ہیں تو سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اب ڈاکٹر تلقادری صاحب نے اس آیت کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی دلیل بنایا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں نبیوں کی جو ولادت کا دن ہے وہ سلامتی کا دن ہے اور جو اس سے درس مل رہا تھا واقع سے وہ لوگوں نے فراموش کر دیا اس میں سے یہ ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس میں رنگ بھی خود بھر دیئے اس میں کہاں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کی پیدائش کا دن بنائے وہ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور یہ دعا تو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے سلامتی کی دعا ہم ہر وقت مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں موت کے وقت بھی سلامتی ہے اور قیامت کے دن بھی سلامتی پولیس رات پر بھی سلامتی تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میلاد کے ساتھ ویسے صحیح مسلم حدیث ہے نبی الاسلام ملاد بناتے تھے سال بعد نہیں ہر مہینے نہیں ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھ کے 2750 نمبر حدیث ہے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا فی ہی و لو فی ان علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اس کی خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ ول وسلم منانے کا سنت طریقہ ہے پیر کا روزہ رکھنا دیٹ سالی کا سب مریم یہ ہیں ہے عیسی ابن مریم قول الحق الحقی فیم امترون سچی بات جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ ہے سٹیٹس عیسائی ابن مریم کا جھگڑا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کا بیٹا کیونکہ مرزانہ طور پر پیدا ہوئے روح من ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ پوری اسٹوری ہے اس طرح وہ پیدا ہوئے اس کے پیچھے اللہ کا ڈیوائن پلان یہ تھا ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں علی عمران میں آیا کہ عیسا کی مثال اللہ کے حضور آدم کیسی ہے کن فون کر کے جس طرح آدم کو پیدا کیا ایسا کو بھی پیدا کر دیا اور حیران کن بات ہے کرسچنز آدم علیہ اسلام کو اللہ کا بندے ہی مانتے ہیں حالانکہ وہ بڑے گاڈ ہونے چاہیے عیسا علیہ السلام نے تو ماں کے پیٹ میں نو مہینے گزارے والدہ بھی ہیں صرف والد نہیں ہے اور حضرت آدم وہ ہیں جن کی والدہ بھی نہیں اور والد بھی نہیں تو اسی لیے اللہ تعالی نے کہا کہ آدم والی مثال ہے عیسا ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں تو عیسا کی تو پھر بھی والدہ تھی انہوں نے پریگنسی بھی گزاری تمہیں کیسے گمان ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اگر سن آف گاڈ آپ ان مانوں میں کہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے وہ ساری مخلوق اللہ کنبا ہے اللہ پالنے والا ہے جس طرح ایک باپ اولاد کو پالتا ہے اللہ تعالی مخلوقات کو پالتا ہے خالق مخلوق کا فرق رہے گا اس ٹرم میں ابرا اللہ ہے پیغمبر بھی پیغمبروں کے ماننے والے بھی ہم بھی کہتے ہیں نا چالیس لاکھ فرزندانے توحید نے اس سال حاج ادا کیا تو توحید کا تو کوئی فرزند نہیں ہوتا اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں لم یلت ولم لم لیکن یہ بوٹن سن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے اللہ والے جس طرح یہودی کہتے تھے کہ ہم ابنا اللہ ہیں اور اس کے احبا ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کفر بول رہے ہو کہا کہ اللہ سے کوئی عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا یعنی بنی اسرائیل کی ٹرمالوجی میں ابنا اللہ والی جو ٹرم ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے محاورتً بات ہے ولد نہیں ہے بھگوٹن والا سلسلہ نہیں ہے ماں کان وَلَد اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد چنے یہ ایک کریٹیکل موقع ہے عموماً کرسچنز یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں جب کبھی بھی ولد کا ذکر آیا تو وہ عیساب ابن مریم کے کانٹیکس میں نہیں آیا لہذا جو قرآن حکیم کا مقدمہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا نہیں چنا یہ والا مقدمہ آپ ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے ولد کا لفظ دکھائیں کہ عیسیب ابن مریم کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے بارے میں بات کی ہو کہ وہ عیسائی ابن مریم کو بے سن مانتے تھے تو یہ ثبوت ہے قرآن میں کہ وہ بگ سن مانتے تھے کیونکہ یہاں کانٹیکس کے ساتھ اللہ تعالی نے بگوٹن سن کی نفی کی ہے کیونکہ کرسچنز میں سے بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو توحید کے ماننے والے ہیں یونیٹیرین ان کو کہا جاتا ہے مواحد کہا جاتا ہے بہت تھوڑے ہیں آٹے میں نمک بھی نہیں آٹے میں نمک پھر بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ یہ بات پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو خدا واحد کے ماننے والے ہیں اور قرآن نے ہمیں تو کہیں کنڈیم نہیں کیا وہ تو بات ہوئی ہے بیٹا بنانے کی تو بیٹے کا کانسپٹ تو آپ کے ہاں بھی ہے کہ یہ محاورتً بات ہوتی ہے وہ تو ہم کہتے تھے ہم ولد نہیں کہتے تھے یہ موقع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ ولد بھی مانتے تھے اور یہ حقیقت ہے کنگ جیمز ورژن جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے گریک لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے انجیل مقدس کے نام سے بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے انجیل پرنٹ ہوتی ہے اس کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ یہ کنگ جیمز ورژن ہے اور اصل نسخہ جو ہے وہ یونان کا اس سے اس کو لیا گیا ان کے پاس تو ہبرو ہے ہی نہیں ہے نا اصل نسخہ وہ ہے جو آلریڈی ٹرانسلیٹڈ ہے اس لیے تو بیچ میں ایسی خورافات ہے کنگ جیم تھا جس نے اس کو لکھوایا تھا اور اس سے پہلے بگوٹن سن والی بات انجیل میں موجود تھی جو انہوں نے نکال دی ہے آج کی انجیل میں بگوٹن سن والا ذکر موجود نہیں ہے ایون یہ انجیل سے بھی بگوٹن سن نہیں دکھا سکتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مانا کرتے تھے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنا ولد بگوٹن سن کسی کو ٹھہرا لے سبحانہ وہ تو پاک ہے بڑا باریک نکتا ہے پاک ہے کس چیز سے کہ وہ اپنا بیٹا بنائے کیوں اولاد انسان کو اس لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ انسان کا مشن وہ آگے لے کر چلے گی انسان کے مرنے کے بعد جسے موت ہی نہیں آنی اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے یہ ہے کہ اللہ کے شیان شان بھی نہیں کہ وہ بیٹا رکھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے موت تو آنی نہیں ہے یہ تمہاری ضرورت ہے لیگسی کو کوئی آگے لے کر چلے ادا قبا امر اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا کاما یقول فکون تو بس وہ تو حکم فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے اب یہ حکم فرمانا کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بولتے ہیں اللہ تعالی کی جو صفات ہے ان کی کوئی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے مثلی سکم اللہ کی مثال کوئی شاید نہیں وہ سمی بسیر وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ہم بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے اللہ تعالی کے لیے آپ کام کی یا آنکھوں کی مثال نہیں دے سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ان اللہ ربی و رب اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یہ اب عیسیٰ ابن مریم کا خطبہ ہے یہ جملہ اور جب وہ جوان ہوئے انہوں نے یہی بات کی کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی فارمود پس اس کی عبادت کرو ہا سرو تم مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ جوانی کا جو پورا خطبہ ہے نا وہ صورت المائدہ میں گزر چکا ہے اینڈ پہ بھی جو قیامت کے دن اللہ تعالی کی اور عیسیٰ نے مریم کی گفتگو ہے اس میں عیسیٰ نے مریم نے اپنی دعوت حق کا ذکر کیا کہ میں ان کو یہی بتاتا رہوں کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو تیرے علم میں ہوگی جو تیرے جی میں ہے میں وہ نہیں جانتا جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے سارے غائب تو ہی جاننے والا ہے اور سورت المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے جب کرسچنز کی نفی کی تو فرمایا لقد کفر الدین قالو ان اللہ مسیح مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسا ابن مریم ہے یعنی ناؤد و اللہ تعالیٰ عیسا ابن مریم کی شکل میں دنیا میں اترایا وقال المسی جب مسیح تو خود یہ دعوت دیا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اولاد یاقوب اب ربی و رب عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ان میں یو شرک یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقط حرم رم اللہ الجنہ انار ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ پورا خطبہ ہے نے مریم کا کہ وہ تو کہتے تھے کہ عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہم نے تو عیسیٰ نے مریم کے ذریعے توحید بیان کی لیکن کیا ہوا فخلاف الحزاب ممبئی پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے میں بھی گروپ بن گے. ایک نے کہا اللہ کا بیٹا ہے دوسروں نے کہا کہ اللہ ہی ہے کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہے اور کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں موحدین تو بہت تھوڑے ہیں ان میں اور یہودیوں نے تو ناؤد باللہ انہیں آؤٹ آف ویڈ لاک کہا گالیاں دیں دجال کہا کیا, کیا الفاظ استعمال کیے ایسا نے مریم کی والدہ پھر توہمد لگائی اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا تھا لیکن دل بےمان تھے اجتا ٹیر اگر دل بےمانی پر اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوز جھوٹے دلائل گھاڑ لیتے ہیں فوئیل کفردی یو من اویم پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہوگا بڑا مشکل دن ہے اللہ کے حضور پیشی کا دن وہاں پر سب کا جھوٹ کھل جائے گا دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں وہاں تو پھر پکڑ ہوگی اصم بہم و اب سر اس دن یہ خوب سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں گے یوم یا اتون فیم م جس دن وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ان کے کان بھی کام کر رہے ہوں گے آنکھیں بھی کام کر رہی ہوں گی لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تو یہ گمراہی کا سودا بیچ رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی کان بھی کھلے ہوں گے دنیا میں بھی ویسے کھلے ہوئے ہیں لیکن ان کانوں کو آنکھوں کو یوز نہیں کر رہے مکرے بنے ہوئے جیسے ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحیم اللہ کہ جو شخص سویا ہوا ہے اسے تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اسے نہیں اٹھا سکتے تو یہ علماء یہود وہ تھے جن کی آنکھیں بند تھیں انہیں پتہ تھا کہ اس پیغمبر نے آنا ہے مسایا آئیں گے لیکن وہ مسایا آ کے چلا گیا آج تک انتظار میں ہے اب جب جھوٹا مسایا آئے گا مسیح الدجال یہ ہیں یسو مسیح ای ابن مریم وہ ہوگا مسیح الدجال دجل کرنے والا مسیح کیونکہ کرتب تو وہ بھی دکھا لے گا یہ تو موزات ہے اس کو بھی اللہ تعالی طاقتیں دے گا بارش برسائے گا مردے کو زندہ بھی کر دے گا اس کو یہ پھر اپنا پیشوا مان لیں گے اور جو اصل میں مسایا تھا وہ آ کے چلا گیا اس کی قدر نہیں کی وہ مسایا اب آئے گا ان کے مسائے کو قتل کرنے کے لیے اور یہ حکمت ہے عیسیٰ نے مریم کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہی کیوں دوبارہ دنیا میں آنا ہے اس لیے کہ رسولوں کے کیس میں ہمیشہ قومیں جب ہلاک ہوتی تھیں تو رسولوں کے سامنے رسولوں کو وہ عذاب دکھایا جاتا تھا کہ یہ آپ کے منکر تھے دیکھیں ان پر ہمارا عذاب آیا عیسیٰ نے مریم نے اپنے مخالفین کو ہلاک ہوتے نہیں دیکھا یہ واحد کیس ہے کہ پیغمبر کو اللہ نے اٹھا لیا ورنہ ہوتا تھا کہ پیغمبر اور ان کے ماننے والے بچا لیے جاتے تھے علیہ السلام ان کے ماننے والے لوت اللہ اسلام ان کی ماننے والی بیٹیاں شعیب اسلام کے ماننے والے اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم کو برباد کر دیا جاتا تھا آسمان سے عذاب آتا تھا عیسی علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا عیسا علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اب عیسی علیہ السلام آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط بنو اسرائیل کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے اور اللہ تعالی بنو اسرائیل کو ان کی غلط حرکات کے عذاب کا مزہ چکھائے گا ان کی طرف بھیجے ہوئے آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے سامنے وہ بنو اسرائیل کے لیے آخری پیغمبر ہے اتنے بڑے مرزات کے ساتھ آئے لوگوں نے ان کا انکار کیا آج تک بڑی حکارت سے نام لیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا وہ مسلمان ہے جو ان کو عزت دیتے ہیں جوس تو اتنی سخت نفرت کرتے ہیں اس کے باوجود دیکھیں یہودیوں کی اریاری اور مکاری ہے کہ وہ ہستی جسے کرسچنز نے اپنا خدا مانا ہوا اس کو وہ دجال کہتے ہیں ناود باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی اصل میں خطا ہے لیکن ایکا کیا ہوا ہے جوز نے اور کرسچنز نے مسلمانوں کے خلاف ویسے تو یہ نیچرل نہیں ہے یہ سب کچھ ولڈ وار ون اور ٹو کے بعد ہوا پہلے تو واقعی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے جو آج ہم قادیانیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا اس سے برا سلوک یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا یورپ میں انہیں اتوار والے دن نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بڑی بڑی دیواریں تھیں سائڈ پہ ان کو بستیاں دی ہوئی تھیں وہیں پر وہ اندر ہی رہتے تھے اور ڈیویڈ اسٹار انہوں نے وہ چھ کونوں والا بنانا ہوتا تھا تاکہ دور سے بچانے جائیں کہ یہ یہودی ہیں تو کرسچن سے نفرت کرتے تھے یعنی مسلمان کادیاانیوں سے شاید اتنی نفرت نہ کرتے ہوں, کرتے ہیں بڑے لیول کی اور یقیناً جسٹیف آئی ہے انہوں نے ایک جھوٹے پیغمبر کی نبوت کو مان لیا ایک دجال کو مان لیا اس سے زیادہ نفرت کرتے تھے کرسچنز یہودیوں کے ساتھ یہ تو انہوں نے ااری اور مکاری اور پیسے کے زور کے اوپر انہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے آپ امیجن کریں خدا نہ نخواستہ ہمارے پیغمبر کو کسی نے قتل کیا ہو ہم قیامت تک اس کی نسلوں سے بھی نفرت کریں گے تھوکیں گے ان کے منہ کے اوپر تو ان کا وہ پیغمبر نہیں ان کا خدا قدل کیا ہوا یہودیوں نے وہ تو یہی کہتے نا سولی چڑھ گئے ہمارے نزدیک زندہ اٹھائے گئے تو اس لیے ان کا ایکا ہو ہی نہیں سکتا تھا تو عذاب کی آخری قسط آئے گی عیسیٰ نے مریم کے ذریعے وہ ان یوم حسرتی از کودی تو آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈر سنائیے اس حسرت اور ندامت کے دن کا جس دن فیصلہ ہو جائے گا ہر ایک کا وہم فی غفلتوں وہم لا یؤمنون اور آج یہ لوگ غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے حق بات کو قبول نہیں کرتے ان نا نخن نہ بے شک ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے ومن الئی اور جو کچھ اس پر ہے وہ ارئی اور تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے اس زمین کے مالک ہم ہیں ظاہر ہے جن یہودیوں نے عیسیٰ نے مریم کے قتل کے فتوے جاری کیے انہیں تکلیفیں دی چلے گئے دنیا سے اللہ ہی اس زمین کا وارث ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کو یہ زمین اطاف فرما دی اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا جب یہودیوں پر برسے گا تو عیسیٰ نے مریم اور ان کے ماننے والوں کو حکومت مل جائے گی اور الٹیمیٹلی قیامت کے دن تو اللہ ہی بادشاہ ہے لِمَنِ الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا سب انسان سب پیغمبر سب جن سارے فرشتے مر چکے ہوں گے ایک اکیلا اللہ ہوگا اور اپنی بات کا جواب وہ خود دے گا آج اس کہار کی حکومت ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے اکیلا قہار چھایا ہوا پھر اللہ تعالی دوبارہ سے لوگوں کو زندہ کرے گا الحمد یہاں پر عیسیب نے مریم کا ذکر خیر مکمل ہوا اور ان کی والدہ سیدہ مریم کا علیہ السلام سلام علی عیسیٰ سلام علی, عیسی سلام علی مریم سبحان اور ربی کا رب العزت اما یا